الحمد لله وقفال السلام من العباد الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القفارات في المسجد بعد الصلاة الانتدار في المسجد بعد الصلاة على الأقدام إلى القدام جا اسبا على المکار وقال ادرجاد ارشاسلام و اطحام التحام بل و نا سنیا او کما کال عل اصطلاط السلام یہ سنن تلمی اور دیگر کتب حادیث کی ایک حدیث میں نے ہے جس حدیث کا شان غرو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک جن نبی علیہ سورات الصاعب نے احساط فرمایا کہ رب نے ہم کو خواب میں اپنا دیدار کرایا اللہ تعالیٰ نے میں سوجا ہوا تھا خواب میں اپنا دیدار کرایا اور مجھ سے پوچھا یا محمد حر صدری فیما سے مل ملا اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ ملائے آلہ اس وقت کس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں ملائے یعنی آلہ یعنی ملائے المقربون تل اعلی درجے کے جو فرشتے ہیں آپ نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ری فیمہ یقص ململ علانا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملائکت المقربون اور اللہ تعالی کے اعلیٰ درجے کے بڑے بڑے فرشتے کس مسئلے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں کیا بحث چل رہی ہے نبی علیہ علحص نے فرمایا اللہ عالم نہیں مجھے تو نہیں معلوم اس وقت فرشتے کس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں کیا ان کی گفتگو ہو رہی ہے کیا مسئلہ زیر بحث ہے وہ مجھے علم نہیں ہے نبی احساس فرماتے ہیں پھر فر اللہ رب العالمین نے ہم نے اخبار میں دیکھا کہ اللہ کا تعالیٰ اپنا دست مبارک ہمارے سینے پر رکھا تو ایسا عجیب و غریب منظر مجھے آیا علیم السماوات و ما فی الارض تو اس وقت زمین اور آسمان میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ اللہ نے مجھے دکھا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دکھایا تو میں نے دیکھا کہ جب آپ اللہ اکبر اب اللہ نے پوچھا ہاں آپ اب بتا سکتے ہو کس میں جھگڑ رہے ہیں تو اللہ صنف میں ہاں اس وقت فرشتے جو جھگڑ رہے ہیں صرف کفاغات کی ورجا اس وقت فرشتے جو ہیں ملاقت المقربون دو مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں بحث مباحثہ کر رہے ہیں دو مسئلے زیر بحث ہیں نمبر ایک کپارات اور نمبر دو دراچار کیا مطلب پہلا مسئلہ جو زیر بحث ہے جس میں فرشتے جھگڑ رہے ہیں بحث مباحثہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کون سے آلہ درجے کے نیک آماد ہیں جن کی وجہ جن کو اللہ تعالیٰ کفارات بناتا ہے یعنی وہ اعلی درجے کے کون سے اماد ہیں جن امان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک تو گناہوں کی مقفرت آپ کے آپ کے گناہ, گناہ معاف کر دیے جائے گئے نا آپ نے دعا مانگی اور ایک ہے کفارات کفارہ کے معنی کہتے پردہ ڈال دینا کیا مطلب اللہ تعالی آپ کے گناہ آپ کے گناہ آپ نے گناہ کیا لیکن آپ نے کوئی بہت بڑا نیک عمل کیا جس کی بنا پر اس گناہ پر اللہ نے معاف بھی کر دیا اللہ اس گناہ کو اللہ نے معاف بھی کر دیا اس پر پردہ بھی ڈال دیا دنیا آخرت میں کسی کو پتہ نہیں چلنے لیا آپ کو بلت اور رسوائی سے بھی اللہ نے بچا دیا کبھی معاف تو ہوتا, ہوتا ہے لیکن معاف ہونے کے باوجود انسان دنیا میں زمین اور خارج, گناہوں کے سب کو ہو جاتا ہے اور کپارا یہ کہ اللہ تعالی گناہوں کو معاف بھی کر دے اور پردہ بھی ڈال دے چھپا بھی دے کسی کو پتا نہ چلے فلستے اس مسئلے پر جھگڑ رہی ان کو کیا کہتے کپارا دوسرا مسئلہ جس وقت فرشتے اس وقت جھگڑ رہے ہیں اور بحثہ اٹھا کر رہے ہیں زیر بحث ہیں ان کے آنے فرمایا وہ درجات, درجات درجات درجہ یعنی وہ کون سے امان ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالی انسان کے جنت میں درجات بلند کرتے ہیں یا اللہ یہی دو مسئلے اس وقت فرشتوں میں زیر بحث ہیں پھر آپ نے تفصیل بتائی پہلے کفارات آپ نے فرمایا کفارات جو ہیں وہ تین ہیں اللہ تینوں عمل کرنے کے تو صحیح میں سے فرمائے بہت بڑا مقام مرتبہ ہے گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے کوئی نہ کوئی گناہ آپ سے بھی ہوتا ہے دن ہے کوئی نہیں دن بھر میں پچیسوں گناہ ہو جاتے ہیں اگر سب کو چھوڑ کر کے تو میں مثال دیتا ہوں روڈ پر کھڑے ہو جائیں مسجد کے سامنے ایسی ننگی اور تنگی گد رہے گی پچاس مسلا کیا سو مسلسل نگاہ کا کام کر ڈال رہی ہے گنا سے کہاں ہم بچ سکتے ہیں لیکن وہ تین آمان ایسے زبردست ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا کپارا بنا رکھا ہے اور ایسے اعلی درجے کے آمان ہیں کہ آسمان پر فرشتے بھی بحث کر رہے پوچھنے کیا ہے وہ اللہ رسول نے سمجھایا کفارات تین ہیں نمبر ایک الجلوس ہو فلمس بادشرا یا المتدار ہو فلم مسجد بادت شرا ایک نماز فرض ادا کر لینے کے بعد انسان مسجد میں دوسری نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ جائے آپ سوچتے ہیں مثال کے طور پر کہ مغرب کی نماز پڑھ لیا ہے آج کل میں سمجھتا ہوں مغرب اور عشاء کے درمیان ایک گھنٹے کا فاصلہ رہتا ہوگا اذان میں مغرب کی خطر اور سنت پڑھ کے فارغ ہوگئے اذان مغرب میں مشکل سے ایک گھنٹے کا ٹائم ہوگا آپ سوچتے ہیں ایک گھنٹہ جائیں گے باہر روڈوں پہ بیٹھیں گے گی و ہوگی بلا وجے دنیا بھر کی باتیں ہوں گی پھر ممکن ہے پہنچنے میں تاخیر ہو جائے چلو ایسا کرتے ہیں کہ اب نماز مغری پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اب مغرب ایسا کی نماز پڑھ کے نکل جائیں گے تاکہ سجا تک مسجد میں آنے کی ضرورت نہ آئے آپ بیٹھے ہیں کس چند میں نماز میں آپ اول وقت گئے ہیں مسجد کے اندر آپ کو مالی کی جماعت ابھی پندرہ منٹ کے بعد ادان اٹلی ہے ادان کے بعد بیس منٹ امام صاحب انتظار کریں گے تب جمال آپ چاہے تو گھر میں انتظار کریں چاہے تو باہر روپے پر انتظار کریں اور چاہے تو باہر کسی دوست کے ساتھ بیٹھے رہیں لیکن اس سے ہزار گنا بہتر کیا ہے کہ آپ مسجد میں آ کر کے شہید المسجد پڑھتے سنت پڑھتے تلاوت قرآن پڑھتے جب تک امام اقامت نہ کہتا تب تک آپ مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں یہ کیا ہے اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے گناہوں کا گناہوں کا کفارا بن جاتی ہے اور اس حدیث پر ذرا غور کریں صحیح بخاری اور مصیبت کی سہسکتا کی جس میں آپ نے ساتھ میں سات قسم کے لوگ ہوں گے جو بڑے خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائی میں رکھے گا ان ساتوں میں سے ایک شخص کون ہے وہ ہے کہ رج دن کلب ہو محلت ان سے مسالے وہ آدمی ہے جس کا دل کس سے لگا رہتا ہے بس جیسے اللہ تعالی یہ نیک عمل کرنے کی توفیق اور بعض روایتوں میں اس کو رباز قرار دیا گیا انتظار اس طرح تجار ایک نماز پڑھ کر کے دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا یہ رباز ہے جس کی بڑی خدیلت آئی تھی کتاب ربات کا مطلب اللہ کی عبادت کی جو عبادت کرنے کی جگہ پر عبادت کا انتظار کرے یا اس جگہ پر بیٹھے رہیں اس کو ربات کرانے میں دوسرا عمل یہ تو پہلا عمل ہوا دوسرا عمل و مچھی ول مچھو القدانی الل جماعت ول مچھیوں ارل جماعت اپنے قدموں پر چلتے اپنے قدموں سے چل کر کے جماعت کرتے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا اپنے گھر سے اپنی دکان سے اپنے آفس سے آپ نکلیں وضو کریں اگر ہو سکتا ہے وضو کریں اور باجماعت نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد میں آئیں کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں پچوکا نماز کی پابندی کریں اللہ وکمان. یہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جو آپ پیدل چل کر کے آتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا اونچا عمل ہے اس عمل کو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کا کسارا بنا دیتے ہیں پھر اور کیا ملتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترویدی وغیرہ کیا دی ایک ایک قدم پر ایک نیکی لکھی گئی ایک گناہ معاف کیا گیا اور جنت میں ایک درجہ بلند کیا گیا ایک قدم پر اللہ کا تیر تین نیکی چیڑیں گئی نمبر تین جو گناہوں کا کفارہ بن ہیں آپ نے فرمایا وہ اس باقاعد الم تکلیف اور مشقت اور پریشانی اور دشواری کے باوجود وضو کو خوب مکمل کرنا سنت کے مطابق ادا کرنا سردی خوب پڑ رہی ہے آج کی سردی پورے ماراج کی ریکارڈ توڑ سردی ہے جیسے اتنا ہوگا کہ پورے سال میں سب سے بڑی سردی آج کی ہے مسجد کا پانی بھی ٹھنڈا ہو اب وضو کرنے کا دل تو میں چاہ رہا ہوں جو پانی بہت ہی ٹھنڈا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں آسین آپ چاہے اور سنت کے مطابق پورا وضو پورے آدھائے وضو کو تین تین مرتبہ دھونا معلوم یہ بھی نہیں معلوم خندق نہیں پڑتا جہاں ٹھنڈک رہی ٹھنڈک کی پرواز نہیں ہے آپ کو یہ بھی نہیں کہ جلدی جلدی آپ نے خوف اس منار کے ساتھ آپ نے کیا یہ جو آپ وضو کرنے میں تکلیف اٹھا رہے ہیں یہ بھی گناہوں کا کفارہ اور کیسے کفارہ اکبر نبی رفاقہ فرماتے ہیں مرد مومن وبو خانے سے یا گھر سے وضو کر کے مکمل وضو کر کے جب مسجد کی طرف نکلتا ہے تو سمجھو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس سے کہ ماں کے پیٹ سے آ رہا ہے آپ نے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا کتنی بڑھائیوں سے محروم ہے بے نمازی کتنی بڑھائیوں سے محروم ہے آئی چھوٹے سر آدمی اور نمازی کتنے اچھے برکت سے مانا مان ہے. تین عمل ہو گئے اب ان تینوں امنوں کو بیان کر دینے کے بڑے سفارات ہیں نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا جماعت کے لیے مسجد میں آنا اور تکلیف اور مشقت کتنی بھی اٹھانی پڑے لیکن مکمل وضو کرنا پھر اس کے بعد اللہ سو کیا ہوئے آپ باتیں وہ ذرا سننے کے لائے آپ ہی کرو مجمل کر جس انسان نے ان تینوں املوں کو کیا ان تینوں نیک امار تفارات والے کو جس نے مرا امر کیا بجا ڈالا کانا من قوم کان من ولدت قیمت اپنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے گناہوں پر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ گویا کی ماں کے پیٹ سے آج یہ نکلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان آمال کی توفیق فی نصی فرمائے گا. پھر جب آپ نے یہ بیان کیا تو رب العالمین نے آپ کو ایک بڑا پیغام دیا وہ پیغام بھی سننے کے لائق اور یاد کرنے کے لائق ہر آدمی کو یاد کرنا چاہیے اللہ نے فرمیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوں تو ایسا نہیں کہ سلام پھیرتے ہی دیکھتے ہوں گے کچھ لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ کہیں ٹرین رکی ہے دبئی کی لوکل گیٹ کھلا تو جلدی نکل جاؤ اور گیٹ کھلا تو جلدی چڑھا گاؤں کر وہاں سے باہر نکلنے چڑھنے میں دیری کچھ لوگوں کی عادت ہوئی پھیرنے کے بعد ایک ملت بھی اپنی جگہ پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے کتنی سد ہے میرے بھائیوں کتنی سد ہے ارے اللہ کے رسول کا اللہ کا فرمان کرو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ آپ نے کہا کہ یہ تینوں اعمال کا فاراس ہیں اور تینوں املوں کا تعلق کس سے بھائی نماز سے مکمل وز نماز سے تعلق انتظار کرنا نماز نماز کے بعد نماز سے انتظار کرنا, کرنا نماز سے اس کا تعلق اور پیدل چل کر کے آنا یہ بھی اس کا تعلق کس سے ہے نماز سے اللہ تعالیٰ فرما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز یاد رکھیے گا جب آپ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوں تو آپ ضرور اس دعا کو پہا کریں اللہ معنی ابھی را دے وہ تر کل من کرا دی وہ انٹا فرلی و تر خبلی وی جا اور فن تنسی اللہ فرماتے اس دعا کو ضرور پہا کرو دعا کا ترجمہ کیا ہے اللہ ان کا خیر خیرات پر برقرار اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم کو زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دینا اور برائی کے چھوڑنے کی توفیق دینا نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے بہت پر بساک اے رب مجھے مسکینوں اور گریبوں سے محبت کرنے کی توفیق دے دینا دیکھا میں نے کیوں میرے بھائی آج ہمیں مسکینوں سے محبت کرنا دینداروں سے مسکینوں سے غریبوں سے محبت کرنا تمہیں معلوم ہے ان مشکلوں سے محبت کرنے کی تو میں تات کر رہا ہوں یا آئے کا تو ان مسکینوں سے محبت کرنا ان سے محبت کرنے کا اس لیے میں تم کو حکم دے رہا ہوں کہ بڑے لوگوں سے پانچ سو سال قبل پہلے غریب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو دعا کرو ان سے محبت کرو گی تو ہو سکتا ہے لاؤ ان کے ساتھ تم کو بھی پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کر دیں میرے بھائی اللہ ان کی اسلوں کا فیل خیراتے وطر کر متا وہتا اللہ ہم سے جتنے گناہ ہوئے وہ معاف کر دے وہ اللہ میرے اوپر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے ورڈا عورت اور جب کسی کام پر فتنہ آنے لگے تو اللہ فتنے سے پہلے اس کو فتنے سے بچا کر کے ہمیں وہ دے بی دینا جو ہتنے میں تین اور ایمار کا بچانا مشکل ہو جائے گا اس لیے ختنے سے پہلے میں اٹھا لے گا تو ہمارا دل اور ایمان محفوظ رہ جائے گا جس دعا کو یاد کر لو اور برابر اس کو کہنے کی کوشش کرو اللہ تر کراتی او مت وئی را مخوص اللہ تعالیٰ نے جس دعا کو یاد کرنے کی تیار کرنے اور برابر کہنے کی توفیق نصیح فرمائی پھر آج نے فرمایا وہ امت درا اور اس سے دوسرے مسئلے جو گفت بحث کر رہے ہیں تو وہ کیا تھا درجات یعنی وہ کون ہیں جس سے بندے کے درجات جنت میں برند ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ بھی تین ہیں اللہ وہ تینوں بھی عمل کرنے کے توفیق اسی فرمائے لیکن صرف سوچنے سے کام نہیں کرنا پڑ کام کرے گا بھائی عمل کرنا چاہیں گے تب عمل ہوگا کیا وہ کیا ہے ع اس طرح وہ اتحاد وہ سلاح کو بھی لے آج وہ بھی بہت ہی آسان ہے نمبر ایک جس سے انسان کے درجات اللہ نہا بولن سکتا دنیا میں بھی اور جنت میں بھی وہ کیا ہے عبصا جتنا تلاب پھیلا سکتے ہو اتنا زیادہ زیادہ تلاب پھیلا ہو جب بھی سہارا اپنا مسلمان بھائی السلام باہر السلام علیکم لیکن ہم لوگ پہچان کہیں تو سلام کریں گے پہچان کریں تو سلام نہیں کریں گے پہچان کہیں تو سلام اور پہچان کریں تو سلام نہیں کریں اور ایک چیز اور مشکل ہے اگر ہمارے بھائی سلام کرنا بھی چاہے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ سامنے والا مسلمان ہے کم وقت ہندو ہے نہیں آپ ہر چلنے والے کو پہچان دیتے ہیں جب تک نام نہیں پوچھیں گے پتہ نہیں چلے گا کون ہے مسلمان ہمارے وہ بھائی کتنی بڑی اللہ کتنی کتنے مسلمان بھائیوں کی دعاؤں سے محروم ہیں آپ ہم دیکھ میں ایک مسلمان نظر آ رہی ہیں اگر ایک ہزار مسلمان آپ کو دیکھے گا تو ان کی ندی پر میں ایک ہزار مسلمانوں نے اخلاق کے ساتھ آپ کو سلام دی اور اللہ کی رحمت کی دعائیں کی السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ انسان جتنا زیادہ سلام کرے گا اتنا ہی زیادہ لوگوں میں بھی محبت اور آخرت میں بھی اس کے درجات گلند کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ سلام کرنے کی توفیق نہیں کروائیں گے نمبر دو وہ اتآم اتحاد وہ اتعام اتحاد غریب مسکین مسافر بھوکھا حاجت مند مہمان ان کو کھانا کھلانا ان کو کھانا کھلانا یہ بہت آدھا درجے کا من ہے وے مون خود ہی مسکین لال انار لو ابھرار لو کون ہیں جن کی خوبی اللہ نے کیا بیٹھا فرمایا مون الطَّعَامَ آنا خود محبت کے ساتھ محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو قیدیوں کو مسافروں کو پڑوسی کو کھانا ہاں؟ کھلانا اخلاص کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے دنیا سب دونوں میں درجات بلند ہوتے ہیں سنا ہوگا ماشاءاللہ ایک صحابی کا واقعہ سنا ہے نا صحیح بخاری و مسلم کا اس سا کی رماز پڑھا کر کے نوی رحصاخان فارغ ہوئے یاد ہے نا کسا یاد ہے نا نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے دیکھا ایک آدمی اس نہیں رہا بے چارہ آپ نے دیکھا تو پہچان میں بھی نہیں آ رہا ہے نیا آدمی لگ رہا ہے اور نہیں پھر میں کون ہوں اللہ سر میں مسافر ہوں کھانا کھایا نہیں نہیں کھانا کھایا کہاں رہو گے بچہ لگتا ہے کیا بتاؤ مسافر آدمی تو اب ان کو کون لے کر کے جا یہ ایک شہادی کھڑے ہوئے تلخار بھی اللہ اللہ سن میں لے کے جاؤں واقعہ یاد پڑ نا خود رہے بچوں کو سلا دیا اور خود مہمان کو آسودا کر دیا بی بی, بی فرما برداشت ہے نا کسی لوٹا کی ضرورت نہیں جب وہ بھوکھے رہے بی بی بھوکی بچوں کو بھوکا سلایا لیکن مہمان کو مسافر کو کھلا دیا چلے ادان فجر ہوئی جب مسجد کے اندر آئے وہ نماز پڑھنے کے لیے تو میں علیہ رہتا سلام پھیلنے کے بعد پوچھا بخاری مسلم مصرف کا واقع ہاں تم نے تمہاری بیوی نے کیا کیا نہیں بھائی کوئی خاص کام کیا جس کی بنا پر اللہ نے تمہارے بارے میں آیت ہے نادل کر دی ہے اللہ عوہ سن کیا ہوا نہیں کوئی بڑا عمل تم نے کیا جس کی بنا پر تمہارا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے اللہ حسن. قرآن میں تمہاری تعریف کی جا رہی ہے اللہ سل کچھ نہیں کھانا تھوڑا تھا بیوی جس سے مشورہ ہوا بیوی بھی ماری ہماری ساتھی ہم دونوں بھوکے سو گئے اور بچوں کو سلا دیا اور آپ کا جو مہمان لے کے گئے تھے مسافر کو کھانا پھر آ کے سیراب کر سنا دیا اللہ نے سلحا سے فرمایا تمہارے بارے میں اللہ نے آگے کر دی ویسے اے ندی آپ کے ساتھیوں میں تو ایسے لوگ بھی ہیں کتنا لیکن اپنی دھوپ پر اپنی ضرورت پر مسافروں غیروں کی ضرورت کو ترجیح نہیں دیتی ہے. قیامت تک ایک مرد مومن تھی محبت کے باوجود ضرورت کے باوجود مہمار کو کھانا کھلایا قیامت تک اس کی تعریف قرآن میں کی جاتی رہی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل یہ عمل بھی توفے اس عمل کے کرنے کے بھی توفیق نصیب فرمائے اور یہ بھی یاد رکھیں کے دن جب کچھ لوگ جنت میں جائیں گے ان کے دوست جب جہنم میں چلے جائیں گے جنتی کبھی ہوتی دوستی نا پہچان کر رہا محلے میں رہا دکان والا رہا ہوگا آپ اس میں کاروباری رہا ہوگا آپ نمازان سنے نماز کے لیے لے کے گئے لیکن میں بہت بیزی رہتا ہوں باہر کیا جب قیامت کے دن جنت میں آپ دیکھ اور جنت میں آپ کو تمنا بھی اپنا وہ دوست ذرا دیکھیں اس کا حشر کیا ہے کیوں وہاں تو بہت قدرے بھائی نمازی میں سب کچھ نہیں رکھا ہے اور بہت دین کا کام ہے لاہور اللہ, اللہ فرمائے گی اس کو دیکھنا چاہتے وہاں دیکھنا چاہتا ہوں اب جھانک کر کے دیکھے گا تو جہانم کے کی اندر کیا پوچھے گا ماں تالا کا کنفی فخر کالم نقو من المس ولم نقو ل خواہ دن وکنہ نقد یقین اب <تصفيق> جنگ کی پوچھتا ہے ماں سرا کا کن فی سفر میاں جہنم میں کیوں گئے میک؟ کیا گناہ کیا تھا کہتا ہے بھائی کئی گناہ کیے تھے سب سے پہلا گناہ تو یہ تھا کہ لم نکنل مسلم میں بے نوازی تھا میں نماز نہیں پڑھتا سجن پہلا جمع کیا ہے بھائی بے نوازی لیکن باپ بڑا خوش رہتا ہے بیٹا اچھی تنخواہ لے کے آئے اچھی نوکری کرے فجر میں سو رہا ہے کوئی باپ بھی باپ ہی رہتا ہے وہ بےمان بیٹا بھی ماں باپ کو بڑا پیارا ہے کیوں برا تنخواہ آمدنی زیادہ ہے اب سوچتا ہے کہ ہاں کیا حاصل ہوگا لمن کو منل مسلم دوسرا گناہ بھائی ولمقب اللہ نے دیا تو بہت کچھ تھا لیکن مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا تو تھرڈ کلاس کے دوست ہمارے بلس میں آئے تمہاری ہماری پوزیشن کے کھلا اللہ اکبر اور اگر کہیں ولیمہ بھی بیسے بیسے کر لیں تو نہیں وہ دوست رات تھرڈ کلاس کے وہ ہمارے معاشی ہمارے دعوت میں آ جائیں ہمارے بڑے ساتھیوں کی تو ہی اللہ اور کیا کرتا تھا وک اللہ نقو تما ل بکواس کرنے میں تو بہت تیز تیز کام کی باتیں کوئی وہ بھی نہیں برائیوں میں مبتلا یہاں تک کہ بہت آ گئی آج آکام آنے والے آواز کرنے کی نوبت ہی نبی آئی پھر نتیجہ کیا لکھنا اب تو بھائی تھی نہیں, نہیں وہ بابا سفارت کروا دی گی وہ ہمیں بخشوا دیں گے ارے انہوں نے ہماری ذمہ داری بھی ہے رب اب مدافعت فرماتا بے نمازی اگر ہے تو سماطن کو ہم سفاٹ شاپ کسی کے بعد کرنے والی کے سفا سے فائدہ نہیں پہنچائے گی بابا کیا وقت آئے جب نماز نہیں پڑے گا سمجھ گیا نا کوئی پیر کوئی مرشد بے نمازی کے بارے میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سماطن کو ہو شفاعت رب شفاشاف فرماتے ہیں کسی شفات کرنے والے کی شفاعت اس بدبتوں کو فائدہ نہیں اٹھا سکتی بہترین گناہ ہے تو میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز کیا ہے نمبر دو اطاعت درجات کو بلند کرنے والا تیسرا عمل کیا ہے وہ بھی سنیں اللہ رسول نے فرمایا وس سرا تو بلئی جب دنیا کے سارے لوگ کھیل کود کرنے والا کھیل کود کر کے مس فلم دیکھنے والا دیکھتا رہا جب سارے چائنے بند ہو گئے تب بد جا کر کے لے پارکوں میں گھومنے والے جب تک وہاں کا ذمہ آ کر کے بھگایا نہیں پارک سے نکلنے والے نہیں اور جو کلبوں میں داخل ہو گئے ہیں تو ان کی رات دن ہے اور پھر ان کا رات بنے گا اللہ اکبر یہ سارے گنہدار حرام کاریوں میں پڑے رہتے ہیں ایسے موقع پر جس انسان نے رات کے اولے لہر میں سویا اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے وہ چلا تو بلنا سنے آپ دنیا کے ساری سو میں سارے لوگ سوئے ہوں اور انسان اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھ رہا ہو انسان جب تحج گزار ہوتا ہے رات کو تحجد کی نماز جو پڑھتا ہے یہ تحجد گزاری انسان کے درجات کو بلند کر دے گی سوئے گردو نالے سرگیر کا بھیجے کوئی اپنا تفیر رات کے پاروں میں اپنا رات کا پیدا کرے انسان گزار اگر بن جائے تو بہت سارے درجات اس کے بلند ہو سکتے ہیں سوئے گردو نالے سرگیر کا بھیجے کوئی اپنا تفیر رات کے تاروں میں اپنا راس تھا پیدا کرے ضرورت ہے میرے بھائی درجہ اپنانے کی کپارات کی یہ چھ امال تھے جسے فرشتے بحث کر رہے ہیں اور اللہ تعالی نے ان چھ امنوں کو دکھانے کے لیے آسمان کے سارے پردے ہٹا دیا تاکہ آخری نبی اپنے کاموں سے سنے اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور پھر قیامت آنے والے امتوں کو یہ چیز محفوظ کر کے بیان فرما دے تین ہے سر کپارا اور تین ہے اللہ تعالی ان تمام آمال پر عمل کرنے کی توش کریں اللہ قوم وہ غیر مخت یہ بڑی دعا اللہ تعالیٰ اپنی نبی حکم دے رہے ہیں کہ جب نماز پڑھ کر کے فارو ہوں تو اس دعا کو ضرور اگر یاد کریں گے تو دو چار دن میں ان یاد ہو جائے گی فیزکلی ہر اس دعا سے فائدہ اٹھارے رہیں گے ابر کوئی شبحان صلّابے کا